السلام علیکم الہ الا اللہ وبرکاتہ مسلمون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 يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بشر الأمور وكل مرثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتعي الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعز الله ورسوله فقد ذل وغضى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم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 وحد الأقضة من لصاني يفخه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولمجعل له عبجة ابتدائی آیات ہیں اور یہ وہ عدیم صورت ہے اس کی تلاوت جمعہ کے دن مسنون ہے اور اس کا اجر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی تلاوت کی برکت سے قیامت کے دن نور عطا فرمائے گا اور اس کی ایک خضیرت یہ بھی ہے کہ اس کی ابتدائی دس آیات پردے کی برکت سے اللہ رب العزت دجال کے فتنے سے پناہ دے دے گا اور یہ آئے تھے جال پر ایک بجلی بن کر برسیں گے اس سورہ کا آغاز الحمدللہ للہ کے عظیم جملے سے ہوتا ہے اس کا معنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے یہاں تعریف کا سبب کیا ہے اللذی انزل اللہ دی الكتاب وہ ذات بر اس لیے ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے کہ اس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی الکتاب سے مراد قرآن پاک ہے اور ویسے ضمنی طور پر الکتاب جو ہے نبی اسلام کی حدیث اور آپ کی سنت پر بھی مستعمل ہے تو اللہ رب العزت ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے کہ اس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری کتاب نازل فرمائی پرانے حکیم کا نزول جو اللہ کی طرف سے ہوا اللہ تعالیٰ اس پر ہمر قسم کی حمد کا مستحق ہے یہ ایک اعتقادی مسئلہ ہے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے وہی ہر حمد کا مالک ہے وہی ہر قسم کے حمد کا مستحق ہے اور سزاوار ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں اس کے علاوہ اگر کسی کی تعریف ہے وہ تعریف اسی کے کمال کا نتیجہ ہے اور اس کی عطا ہے اس کا فضل اور اس کی دین ہے در حقیقت تعریف اللہ تعالی ہی کی ہے اللہ رب العزت ہر قسم کے حمد کا مستحق کیوں ہے کیونکہ وہ کمال مطلق ہر قسم کے کمال کا مالے کا مستحق ہے اپنی ذات میں بھی وہ باکمال ہے کسی نقص اور خامی کے بغیر اپنے سارے ناموں میں باکمال ہے کسی نقص اور خامی کے بغیر اپنی تمام صفات میں باکمال ہے کسی نقص اور کمی کے بغیر اپنے سارے کاموں میں باکمال ہے کسی نقص اور کمی کے بغیر وہ اس لیے بھی ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے کہ اس کے سارے کاموں میں ناموں اور صفات میں یا اس کی ذات میں کوئی دوسرا شریک نہیں وہ اکیلا ہی ان تمام کمالات کا مالک اور مستحق ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں اسی لیے جو لوگ شریک مقرر کرتے ہیں وہ سب سے بڑے گناہ کے مرتقب ہیں وہ دین اسلام سے خارج قرار دیے گئے اور شرف کے ارتقاب کی بنا پر کافر قرار پاتے ہیں تو یہ ایک بھیانک قسم کا جرم ہے جب اللہ تعالیٰ کے شرکا مقرر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی حمد بھی تقسیم کرنی پڑے گی اگر یہ کہو گے کہ اللہ تعالیٰ بھی اولاد دیتا ہے اور فلاں درگاہ سے بھی اولاد ملتی ہے تو کتنی اولاد فلاں درگاہ سے ملے گی اسی قدر وہ تعریف کا مستحج ہوگا تو ہر قسم کی تعریف اللہ کی نہ رہی بلکہ یہ تقسیم ہو ہوگی اگر یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ بھی مشکل کشا ہے اور فلاں شخصیت بھی مشکل کشا ہے یہ چونکہ صفت کی تقسیم ہے تو اسی کے بقدر حمد اور تعریف بھی تقسیم ہوگی اگر یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ بھی عالم الغیب ہے اور فلاں نبی یا ولی بھی عالم الغیب ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم کی تقسیم ہے اس کے ساتھ ساتھ حمد بھی تقسیم کرنی پڑے گی جس عقیدے سے قرآن نے اپنا آغاز کیا ہے الحمدللہ رب العالمین شرک کرنے والے اس عقیدے کی دھجیاں بکھیر دیتے اور قرآن کی پہلی آیت ہی کا انکار کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو قرمار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے کیونکہ وہ اکیلا ہی ہر قسم کے کمال کا مالک ہے اور یہ شرک کرنے والے اس کے کمال کو تقسیم کر کے اس کی حمد بھی تقسیم کرنے کے مرتقب ہیں تو شرک ایک بھیانک گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن نے ایک مقام پر اٹھارہ انبیاء کا ذکر کیا بڑے, بڑے انبیاء اور آگے یہ بات ارشاد فرمائے کہ لو اشرق ماں کام بھی انبیا سے اگر شرک صادر ہو جاتا تو ان کے تمام احمد برباد ہو جاتے بالا خد اٹھ گئے قبل لائن اشرف کا رخ بطنٰ آپ کو کہیں کر کے بتا رہے ہیں اور آپ سے نبل ہر نبی کو اپنے اپنے دور میں وہی کر کے بتا چکے ہیں کہ اگر تم نے بھی شرک کر لیا تو تمہاری بھی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اتنا یہ بھیانک جرم ہے بڑا غور و فکر کرنا چاہیے الحمدللہ کیا ہے یہ جملہ کس عقیدے کی ترجمانی کر رہا ہے کہ ہر قسم کی حمد ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا اور یکتا ہر کمال کا مالک اور مستحق ہے جو اس کے کمالات ہیں اس میں کوئی دوسرا بندہ ایک ذرے کے برابر بھی شریک نہیں تو چونکہ وہ اکیلا ہر کمال کا مستحق ہے تو وہ اکیلا ہی ہر تعریف کا مستحق ہے اس کے کمال کو اگر تقسیم کرو گے بانٹ دو گے تو اس کی حمد میں تقسیم کرنی پڑے گی تو یہاں اللہ رب العزت کی تعریف کیوں ہے کیونکہ اس نے کتاب اتاری اپنے بندے پر اور یہ کتاب ایک عجیب نشانی ہے ایک عجیب معجزہ ہے یہ کتاب پیارے ومبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا معجزہ خالدہ ہے ایک ایسا معجزہ جو ہمیشہ رہنے والا ہے سابقہ انبیاء کے معجزاد ان کے دور تک محدود تھے ان کے جانے سے ان کے معجزے ختم ہو گئے لیکن قرآن پاک معجزہ خالدہ ہے جس نے ہمیشہ رہنا ہے اور یہ ایک انتہائی عظیم قسم کا عجوبہ ہے ہمیشہ رہے گا اور اتنی بڑی کتاب کہ ایک صبر یا زیر میں بھی تبدیلی رونما نہیں ہوگی انا نحم نسل نہ فکر و ان لہو رہا کہ دو <بیدو> ہمیں نے اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ حفاظت تا قیامت برقرار رہے گی اور کوئی دنیا کی طاقت اس میں ایک زبر کی تبدیلی واقع نہیں کر سکے گی معجز خاردہ جو ہمیشہ رہے گا اور اس کے ہمیشہ رہنے میں ایک حکمت ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کی دعوت قیامت قائم ہے اور لوگ قیامت کے قائم ہونے تک ہدایت پاتے رہیں گے حاصل کرتے رہیں گے اور یوں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ ہوتا رہے گا انی مکاثر بالکل انبیائی یومل قیام میں قیامت کے دن سارے انبیاء میں اپنی امت کی تعداد پر فخر کروں گا یہ تعداد بڑھتی رہے گی جب تک یہ معجزہ موجود ہے قرآن موجود ہے اس تعداد میں اضافہ ہوتا رہے گا اور اس قرآن کی برکت سے لوگ ہدایت میں داخل ہوتے رہیں گے تو اس کتاب کے اتارنے پر عمار و عزت ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے ورم جو علب ہے اس کتاب میں کوئی پچی نہیں بالکل سیدھے سارے احکام بالکل سیدھے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو فطرت کے خلاف عقل سلیم کے خلاف اس کے احکام واضح ہیں نور ہی نور ہے کوئی ٹیڑھ نہیں کوئی گلی نہیں ہے حق ہی حق ہے رات مستقیم ہے یہ سیدھا راستہ ہے یہ اس لیے خلاق تیمن یہ کتاب طیب خود سیدھی ہے اور جو ان پر عمل کرے گا اسے بھی سیدھا کر دے گا اس کے سارے امور سنوار دے گی یہ ایسی کتاب ہے جو اس پر چلے گا اس رات مستحقین پر گامزن ہوگا اور اس کتاب کی برکت سے اس کے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے اس کی دنیا مستحکم ہو جائے گی اخروی کامیابی کے راستے ہموار ہو جائیں گے اس کتاب کی برکز سے ان نہ قرآن یہ دی دل نہ دی قرآن بالکل سیدھے اور مضبوط راستے کی ہدایت دینے والا ہے انفادل کتاب اقوام اللہ تعالیٰ اس کتاب کی برکس سے قوموں کو ترقی دیتا ہے اور اسی کتاب کی برکت سے قوموں کو پستیوں اور ناکامیوں میں دھکیل دیتا ہے اس کتاب پر عمل کرنے والے عروج اور بلندی کے مستحق ہیں ترقی کے مستحق ہیں اور اس کتاب کو بس خوش ڈال دینے والے ناکامیوں ذلتوں اور پستیوں کے مستحق ہیں منجاید القرآن انام ہو ادھر جن وہ منجاید القرآن حلف ہو سات ہو ادھر جو قرآن کو آگے رکھے گا اور خود اس کے پیچھے چلے گا اور اپنی ساری نفس کی خواہشات کو قرآن کے کر دے گا اور پیچھے پیچھے چلتا جائے گا یہ قرآن اس بندے کی قیادت کرے گا جنت میں داخل ہونے تک ساتھ نہیں چھوڑے گا بلکہ جنت کے داخلے تک اس کی قیادت کرے گا من جاید قرآن حلف اور جو قرآن کو پیچھے ڈال دے اور خود آگے ہو اور اپنے نفس کی خواہشات کو قرآن پر مقدم کرے ساتھ ہوگی جنما تو قرآن اس کا بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا اس کو ہاتھ ہاتتا رہے گا پیچھے رہ کر اس کو ہانکے گا حتیہ کے جہنت میں جھونک کر اس کو چھوڑے گا یہ قرآن پاک سے تعلق جس کی نوعیت کچھ بھی ہو اس کے دو لازمی نتیجے یا جنت یا جہنم قرآن حجت اللہ کا یہ قرآن حجت ہے یا آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف حد میں گرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک طویل قسم کا تعلق جوڑنا پڑے گا اس کو پڑھنا عمل کرنا اس کی حدود پر ٹھہر جانا عوامر کو قبول کرنا منہیات سے باز رہنا تو قرآن آپ کے حق میں ہجت اور علیہ کا بھی آپ کے خلاف ہجت اگر اس کو چھوڑ دو گے پیسے کچھ ڈال دو گے قرآن پاک کی ترارت نہیں کرو گے یہ تو ایک اللہ تعالی کی عجیب نعمت ہمارے پاس موجود ہے کہ اس کو پڑھتے رہیں خوب پڑھتے رہیں چلتے پھرتے پڑھتے رہیں جو صورتیں آتی ہوں پڑھتے رہیں چلتے پھرتے پڑھتے رہیں یہ کچھ دن قبل ایک افریقی بندے کا تعارف ہوا اسی انٹرنیٹ کے ذریعے جس کا ایک انٹرویو نشر ہو رہا تھا آج سے پینتیس سال قبل اس نے قرآن حفظ کیا اور بیس سال سے اس کا معمول ہے کہ ہر دو دن میں ایک قرآن ختم کرتا ہے پندرہ پارے ایک دن اور پندرہ پارے دوسرے دن بیس سال سے اس کا یہ عمل جاری ہے رمضان میں پندرہ پارے دن میں اور پندرہ پار رات میں ختم کرتا ہے اور یہ اس کا متوازر عمل جاری اور قائم ہے بڑا روشن ہے حالانکہ رنگ سیاہ ہے مگر چہرے پر ایک عجیب نور کی جھلک ہے اور وہ ایک حدیث اور اس کا مستاق حاصل کرنے کے لیے بار بار پڑھ رہا ہے الماہر بالقرآن سفرت ان کرام الباروں جو قرآن پڑھتا ہے مہارت کے ساتھ وہ فرشتوں کے ساتھ ہو اور یہ دعائیں کرتا ہے کہ اللہ تعالی مرنے کے بعد فرشتوں کی رفاقت عطا فرما دے قیامت کے دن فرشتوں کی رفاقت عطا ماد کیونکہ مرنے والا انسان ایسی تنہائی کا شکار ہوتا ہے کہ وہ تنہائی بحشت ہے وہ تنہائی ایک خوف ہے لیکن فرشتوں کی رفاقت اور صحبت اگر حاصل ہو جائے تو یہ ایک عجیب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوگی اور یہ رفاقت کسے ملے گی الماہر القرآن جو قرآن کا ماہر ہوگا اچھے طریقے سے پڑھے گا اچھے ترنم سے پڑھے گا اچھے مخارج سے قرآن کے حروف ادا کرے گا یقیناً یہ ایک بڑی سعادت ہے تو ایسے ایسے بندے موجود ہیں جو اس دور میں بھی اتنا گہرا تعلق کتاب اللہ کے ساتھ قائم کیے ہوئے تو قیم یہ کتاب قیم جس کے ساتھ تعلق حقیقی تعلق آپ کی بگڑی چیزوں کو سنبھال دے आपकी آپ کی ناکامیوں کو کامیابیاں بنا دے को آپ کی مشکلات کو ٹال دے گا حل کر دے کر یہ جی کتاب تیم ہے اللہ تعالی نے بھیجی کہ اس کو پڑھ پڑھ کر اخروی کامیابیاں اور دنیا کی امور بھی سیدھے کر اور اس کتاب کا ایک کردار اور ہے لیکن میرا پرسن شدید اور مل لدن ہو ہم نے پران اتارا تاکہ یہ ڈرائے تمہیں آگاہ کرے کہ اللہ کا عذاب بہت ہی شدید اور بڑا دردناک تمہیں یہ آگاہی دے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں کہ بڑا ہورناک بڑا شدید اور علیم ہے بڑا بھیانک اور خطرناک ہے یہ بھی کتاب اتارنے کا ایک مقصد ہے کہ اس کتاب کے ذریعے تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تعارف ہو جائے اس کی شدت اور خطورت اور اس کی حولاکی تم پر واضح ہو جائے کہ وہ عذاب بڑا شدید اور حولناک ہے فی سموم سمومی بحریم وزل یکموم تین چیزیں ٹھنڈک پہنچانے کی علامت ہیں ایک ہوا جس کے چلنے سے ٹھنڈک ملتی ایک پانی جس کو پینے سے ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے اور تیسری چیز سایہ اگر آپ دھوپ میں چل رہے ہوں اور آگے سایہ آ جائے تو بڑی راحت کا سبب بنتا ہے وہ لیکن جہنم کا تعارف قرآن نے پیش کیا فی سب بدلوم ہوائیں بھی گرم ہوں گی پانی بھی کھولتا ہوا ہوگا اور سائے بھی گرم ہوں گے اور ٹھنڈک نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی ان جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے ایک بندے کے پاؤں کے نیچے دو قدموں کے نیچے جہنم کے دو کوئلے ڈال دیے جائیں یاحلی بہما دماغ جن کی گرمی سے تمازت سے اس بندے کا دماغ کھولے گا اور جوش مارے گا یہ سب سے ہلکا آہدا تم نے قرآن اس لیے بھی اتارا کہ ہمارے کا عذاب کا تعارف ہو جائے اور یہ بھی ایک نعمت ہے آپ کے لیے آپ پہچان لیں کہ عذاب کیا ہے جہنم کیا ہے اگر جہنم کا ذکر ہوتا اور اس کے عذاب کا ذکر نہ ہوتا تو آپ کو کیا علم ہوتا کہ جہنم کس بلا کا نام لیکن جب اس کے عذاب کا تعارف ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے تاکہ اس عذاب کی حولا کی کو ہم پہچان لیں اور اس سے بچاؤ اختیار کرنے کی تصویریں کریں یہ بھی قرآن کے اتارنے کا ایک مقصد ہے کہ تم کو یہ قرآن اللہ تعالی کے سخت کا عذاب سے ڈرائے اس کی تعریف تمہارے سامنے رکھے اس کا تعارف تمہیں کرائے وہ عذاب کیسا ہے وہ آگ کیسی ہے کس طرح پانچ لوگوں کو اوپر سے نیچے پڑھا جائے گا اور کس طرح فرض لوگوں کو بڑے بڑے سنگلوں میں جکڑ دیا جائے گا کس طرح ایک چہلنی کی داڑ جو ہے وہ پہاڑ کی طرح بڑھ جائے گی جسم کتنا پھیل جائے گا اور کس طرح اس کی کھال کو ہر وقت تبدیل کیا جاتا رہے گا کیونکہ اصل جو عذاب کی سختی ہے وہ کھال جھیلتی ہے جو اس عذاب کا تعارف ہم نے کرا دی ہے اس قرآن کے ذریعے تاکہ تم اس عذاب سے ڈر جاؤ اور اس کی بچاؤ کی اس سے بچاؤ کی تصویریں اختیار کرو وہ بھی قرآن نے فراہم کر دی اس عذاب سے بچاؤ کا راستہ کیا ہے بچاؤ کے اسباب کیا ہیں وہ بھی قرآن نے وعدے کر دی اور ساتھ ساتھ بشارت بھی ہے خوشخبری بھی ہے وہی وش روم نیند اللہ دین یہ قرآن بشارت ہے خوشخبری ہے مؤمنین کے لیے اللہ کے نگہ سعال جو نیک امر کرتے ہیں ان کے لیے بشارت بھی ہے خوشخبری بھی ہے جنت کا تعارف بھی اس قرآن میں موجود ہے کیسے کیسے باغات ہوں گے اور مختلف نہریں دودھ کی پانی کی شہد کی شراب کی اور گرہور خوبصورت عورتیں جو آپ کے نگاہ میں دی جائیں گی اور محلات درجات کی بلندی نگوں کا تعارف بھی ہے تاکہ اس جنت کو حاصل کرنے کے حص پیدا ہو ایک شوق اور جوستجو پیدا ہو اور تمہارے عمل جنت کے حضور کے لیے وقف ہو جائے قرآن اخبار نے جنت کا تعارف دیا ہے اور اس کو حاصل کرنے کا اسباب بھی فراہم کر دیے یہ کن لوگوں کو حاصل ہوگی اور کیسے حاصل ہوگی اللہ تعالی کی ایک ابدی اور دائمی نعمت ہے دائمی راحت ہے اس میں نزتیں حسن خوبصورتی روزانہ بڑھے گی روزانہ پھیلے گی اور ایک انسان کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا کیسے کیسی لذتیں حاصل ہوں گی یہ تمہارے شوق اور ذوق کو ابھارنے کے لیے یہ قرآن کا تعارف ہے اس میں انذار بھی ہے اور بشارت بھی انذار جہنم کی آگ سے اس کا تعارف ہے اور بچاؤ کے اسباب ہیں اور بشارت جنت کی جنت کا تعارف ہے اور اس کو حاصل کرنے کے اسباب ہے منہ میں نیند یہ بشارت مؤمنین کے لیے اہل ایمان کے لیے جن کا ایمان درست ہو راسے اور مضبوط ہو ہر طرح سے صحیح ہو اور ساتھ یہ سال عمل بھی نیک اور صالح ہوں امل بھی اچھے ہیں ان کے لیے بشارت ہے سراسر خوشخبری ہے آسانی اور اللہ کے فضل کے پروگرام ہیں ایمان رحم صالح کے ساتھ ان لدینارن رحمل الصالحات کانت نت جنات الفردوس سے جو لوگ ایمان لائیں اور عمل صالح کریں ان کی مہمان نوازی جنت الفردوس میں ہوگی جو کہ سب سے اعلی جنت ہے یہ ترغیب کا پہلو اور بڑھ گیا کہ عام جنت نہیں بلکہ جنت الفردوس جو سب سے اونچی ہے سب سے اعلی ہے جس کے اوپر رحمان کا عرش ہوگا کتنی عظیم رفافت حاصل ہوگی جنت الفردوس سہل ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کا یہ ایک بہترین انجام ان کو حاصل ہوگا اور ادا ہو بس یہ ہے کہ ایمان کی طرف پوری توجہ دو چونکہ ایمان طلبی فعل ہے تو دل کے سارے امور کو سیدھا کر لو نیت ہو تبکر ہو اللہ تعالیٰ کی محبت ہو اللہ تعالیٰ کا خوف ہو اللہ تعالیٰ کی طرف عنابت ہو اور جو چیزیں دل کی غلاثت کا باعث ہیں کینہ حسد بہس بدعت شرک ان تمام چیزوں سے مبرہ ہو تو یہ ایک مومنٹ بنتا ہے یعملون ہم اور ساتھ ساتھ نیک عمل کرے نیک عمل پر توجہ دے کسی توقف کے بغیر ایک مومن بندہ ہمیشہ عمل کی سواری پر سوار رہتا ہے اور ایسا بندہ جب سوتا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے یہ بندہ اگر جاگتا رہتا تو مستقل عمل کرتا رہتا ہے مگر سونا بھی انسان کی فطرت ہے اور مجبوری ہے تو اس کا سونا بھی عبادت ہے پھر وہ ہمیشہ عمل صالح میں شمار ہوتا ہے اور اللہ رب السطر نے عمل سالے کی بار بار ترغیب دی ہے بار بار بندوں کو متوجہ کیا ہے عمل کر لو نیک عمل کر لو اخروی کامیابی اور ہماری ندا کے حصول کے لیے نیک عمل کا عظیم کردار ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ایک مقام پر سے فرمایا اور جس انداز سے عمل کی دعوت دی بخار دور غور فیدہ فرمتا فن سب فائدہ اور رمدے اے دے حبیب جب آپ فارغ ہو تو عمل کے لیے کھڑے ہو جائیں فن سب کھڑے ہو جائیں کس چیز سے فارغ ہو جو آپ کے دن کے اہمال ہیں وہ بھی تو عبادت ہے اب وہ عبادت جو ہے وہ کئی ظاہری آنگال کا نام مثلاً دنیا کو مانا دنیا کے کام کاج اگر یہ شریعت کے مطابق ہوں تو یہ عبادت ہے اس طرح پیارے کے پی نمبر کی ایک ڈیوٹی دی دعوت دین دی کی تھی کہ لوگوں کو توحید پر بلاؤ یہ بھی ایک عدیم و شان عبادت ہے اسی طرح رسول اللہ علیہ وسلم کے دن بہت سے دن جہاد میں گزرے یہ بھی تو ایک عبادت ہے ان امور سے فارغ ہو جائیں تو فن سب کھڑے ہو جائیں مانے عبادت سے فارغ ہو پھر عبادت کریں اس عبادت سے فارغ ہو اور عبادت کریں اس سے فارغ ہو اور عبادت کریں یا پھر فن سب کھڑے ہو جاؤ اس میں ایک نئی لاگت ہے جو آپ کے دن کے اشغال ہیں ان میں عبادات ہیں مگر وہ عبادات سوہر جن میں لوگ بھی شریک ہیں نماز باجمان ہوتی ہے آپ بھی پروٹ ہیں لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں دعوت دین ہے وہ لوگوں کو دی جا رہی ہے جہاد ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے کفار کے خلاف دنیا داری کو امور ہیں وہ بھی لوگوں کے ساتھ ہیں یہ سارے عبادات جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ شریف ہو کر ہوتی ہیں ان سے فارغ ہو تو فن سب کچھ وقت تنہائی میں اپنے رب سے لو لگاؤ اپنے رب کے لیے تنہا ہو جاؤ اپنے رب سے تنہائی میں راز و نیاز کرو تنہائی میں اس کو پکارو تو اس سے عبادت کی دو قسمیں سامنے آتی ہیں ایک عبادت وہ ہے میں ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے یہ بھی ضروری ہے جیسے نماز با جماعت حج عمرہ جہاد دعوت یہ لوگوں کے بیچ میں ادا ہوتی ہیں اور معاشرے میں ہوتی ہے دوسرے جسم خربت کی عبادت ہے کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ تنہا بیٹھے تنہائی میں راز و نیاز کرے تنہائی میں پکارے اور تنہائی کی عبادات کا انتخاب کرے جس کی ایک بہترین مثال رمضان میں اعتکاف کی عبادت کی گزری کہ بندہ بہت ہی تنہا ہو جاتا ہے گھر بار چھوڑ کے مسجد میں آنا اور مسجد کے اندر بھی ایک خیمہ ڈال لینا اور اس خیمے میں زیادہ تر رب تنہائی میں گزارنا یہ فن سب کھڑا ہونا اپنے رب کے لیے رمضان کے فائد بھی تنہائی کی عبادتیں ممکن ہیں اور وہ آپ کا گھر ہے رات کی تاریکی ہے رات کی خلوتیں ہیں نبی اسلام کی حدیث ہے راج المدا خالیہ وفاظ و تعینہ ہو جو بندہ تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرے اللہ تعالی کی عبادت کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائے اللہ اس بندے کو قیامت کے دے اپنے عرش کا سایہ تھا فرما دے کو یہ ایک نبی رسدان کے لیے دعوت عملی دعوت داقت کہ ایک تو عبادت وہ ہے جو لوگوں کے بیچ رہ کر ادا ہوتی ہے اس کا تعلق اکثر فرائض کے ساتھ ہے اس سے جب فارغ ہو جائے تو کچھ عبادات اور بھی ہیں ان کے لیے کھڑے ہو جائیں اور وہ ہے وہ فروغ کہ رات کا قیام کرو مگر بہت کم رات زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ راز و نیاز کرولیت اللہ یہ مقام محمود رات کو تحجد کا اہتمام کرو یہ ایک نفر عبادت ہے اس عبادت کی برکت سے اللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ کو مقام محمود ادا فرما دے امید ہے اس عظیم مقام پر آپ فائز ہو سکیں مقام محمود کی دو تفصیلیں ہیں ایک شفاعت کا مقام کہ قیامت کے دن آپ مخصوص شفاعت کریں گے جس شفاعت کی ہمت اور توفیق انبیاء کو حاصل نہیں ہو لوگ ان سے لگادہ ضرور کریں گے ہماری شفاعت کر دیجیے مگر ہر نبی اپنی ایک ہی غلطی کا ذکر کر کے اس بات کو دہرائے گا کہ میں اس اساحل نہیں ہوں مجھے اللہ تعالیٰ کی عدالت کا سامنا ہے مجھے اس سوال کا جواب دینا ہے میں شفاعت کیسے کر سکتا یہ مقام آپ کو نصیب ہوگا آپ شفاعت کریں گے جو شفایت ربراہ ہے اور یہ آپ کو حاصل ہو سکتی ہے لیکن فتحجد میں ہی راتوں کو تحجد کا اہتمام کریں اور یہ حربت کی عبادت کریں یہ مقام آپ کو حاصل ہو سکتا ہے دوسرا اس کا مان اللہ تعالیٰ کا قرب اللہ تعالیٰ ایسا قرب ادا فرمائے گا کہ سارے البرین و اس قرب پر رشک کریں گے اور یہ قرب اللہ کے پیغمبر کو ملے گا ایسی قربت ایسی نزدیکی جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوگی بعض علماء نے اس کی تفسیر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش میں بٹھا لے گا کہ یہ تفسیر باطل ہے ثابت نہیں ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن ایک ایسا قرب آپ کو نصیب ہوگا جو قرب کسی اور کو حاصل نہیں ہوگا اور یہ اتنی بڑی نحمت ہے یہ خلوت کی عبادت کی ہے اور وہ جو رات کا تعلق ہے بندے کا اپنے رب کے ساتھ اس تعلق کو جوڑنے میں ہے تو فائدہ فرق دفن ان ایک عبادت سے فارغ ہو دوسری پر سوار ہو جائیں دوسری سے فارغ ہو تیسری پر سوار ہو جائیں ایک مومن کی زندگی جو ہے اس کا ہر موسم اس کے لیے عملی اعتبار سے موسم بہار ہے اور کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ عمل مقبول ہو جائے عمل میں کمی آ جائے بڑی حیرت کی بات ہے کہ رمضان میں ہم عبادت کرتے رہے جو چونکہ رمضان گزرا کوئی عبادت ختم ہو گئی عمل میں کمی آ گئی بلکہ بعض پذم نسی کو عمل چھوڑ ہی بیٹھے نمازیں چھوڑ ہی بیٹھے قرآن پڑھنا چھوڑ ہی بیٹھے رمضان کے بعد اگر کسی نے ایک نماز بھی چھوڑی ہے تو رمضان کی ساری محنتیں سارے عمل سارے روزے صدقات اور ثقافت قرآن پڑھنا سب بیکار اور باطل ہے اور رائے گاہ کسی عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا تو عمل کی سواری پر مسلسل سوار رہنے کی ضرورت ہے جس کو ہم نے گزشتہ جمعہ دوا عمل کے طور پہ بیان کیا تھا ایک مومن سے دوا عمل جو ہے مطلوب ہے مومن کا عمل ناحے کے ساتھ نہیں ہوتا توقف کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ بلا دارا ہوتا ہے مسلسل ہوتا ہے ہمیشہ ہوتا ہے اس میں کوئی نت نہیں آتا ہے۔ اور یہی نکتہ یہاں پر حاضر ہو رہا ہے کہ فائدہ فرق تفنسب آپ جو فارغ ہوتے ہو تو کھڑے ہو جائیں ایک بار سے فارغ ہو دوسری کے لیے مستعد دوسرے سے فارغ ہو تیسری کے لیے مستعد اور ایک مومن عمل کی سواری پر سواری رہتا ہے اور یہ اس کی کامیابی کا راستہ ہے جو قرآن نے بشارت کا پہلو دیا مومنین الصالحات ان لهم ما فيه ابدا یہ قرآن بشارت دیتے مومنین کو جو کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے بلا ناغا بلا توقف بلا تعطل انجام دیتے رہتے ہیں بشارت کیا ہے ان, عجر کہ ان کے لیے بڑا خوبصورت اجر ہے بڑا بہترین ثواب ہے بڑا بہترین اجر ہے جنت کی صورت میں جنت کی نگتوں کی صورت میں جنت کے پھلوں کی صورت میں جنت کی خوروں کی صورت میں عالی شان محلات کی صورت میں بہترین اجر ہے اور ماں کسی نے بھی ابدا اس میں رہنا چند گھڑیوں یا سالوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبی اسلام کے قیامت کے دن یہ کتاب کبش ایک مینڈا لایا جائے گا اور اللہ رب تمام جنتیوں اور جہنمیوں کو متوجہ کرے گا مخاطب ہوگا اور ان کو دکھا کر مینڈے کو صبح کر دے گا اور پوچھے گا جانتے ہو میں نے کس چیز کو صبح کیا کچھ بات اللہ اور رسول تو اللہ فرمائے گا کہ میں نے جو مینڈا ضبح کیا حقیقت میں موت آج میں نے موت کو موت دے دی اب خلود ہے جنت باروں کے لیے بھی اور جہنم باروں کے لیے جہنم بالوں کا خلوط عذاب کی صورت میں عذاب علیم کی صورت میں عذاب شدید کی صورت میں جس کی تیزی اور شدت ہر لمحہ گزرنے کے ساتھ بڑھتی جائے گی اور جنتوں اور خلوط جو ہے وہ نعمتوں کی صورت میں جس کی بہتری جس کا حسن جس کی عمدگی خوشبو خوشبوئیں اور جو بھی ان نعمتوں کا ایک حسن اور رزت ہے ہر لڑنے کے ساتھ بڑھتا جائے گا یہ اہل جنت کے لیے خوشخبری اور یہ قرآن نے خوشخبری دی اہل ایمان کو اور مسلسل عمل کرنے والوں کو کہ ان کے لیے یہ بہتری کا باعث ہے اور یہ بہتری ہمیشہ رہے گی لابسین اس میں ہمیشہ رہیں گے کبھی انقطاع نہیں ہوگا اذا غیر مجبور ایسی اطا جس میں کوئی انقطاع نہیں ہوگا کوئی کمی نہیں ہوگی بلکہ یہ ادا بڑھتی ہی جائے گی اور یہ نعمتیں بڑھتی ہی جائیں گی یہ قرآن نے یہ بشارتیں دی تاکہ اس تعلق کو ہم بروکار ڈا کر ان اسباب کو اپنا لیں جو اسباب جنت تک پہنچانے والے ہیں تو قرآن نے بشارت بھی دی جنت کی جنت کا تعارف بھی کرایا اور جنت کو حاصل کرنے کے اسباب بھی بیان کر دی آپ مختلف مقامات کو پڑھیں سورہ منہ میں ہے اٹھارہویں پارے کی پہلی صورت اس پہرے جنت کے اوساف کا ذکر ہے بلکہ قرآن اپنا آغاز متقین کے تعارف سے کرتا ہے اور ان کے لیے جنت کا اعلان کرتا ہے اللہ دینغیب یہ پوری دو دعائیں ان اوساف پر مشتمل ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ وہ رائے قاعدہ ہی یہ لوگ ہدایت پر ہیں اور یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جنت کو پا کر کامیاب ہوں گے اور جہنم سے بچاؤ حاصل کر کے کامیاب پھر میں پا کے ایک اور رہنمائی آپ کی بن سکتا ہے اور وہ ہے فری ہے کو یہ آپ سب کے لیے آئینہ ہے اپنا چہرہ آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں نظر آ رہے ہیں اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں قرآن نے کئی مقامات پر اہل جنت کا تعارف کرایا وہ مقامات کھول لیجیے اور جو صفات قرآن نے ذکر کی انہیں اپنے آپ پر پیش کیجیے کہ مجھ میں یہ موجود ہے میں ان سفات کا اہل ہوں اگر ہیں تو آپ کا چہرہ وہاں نظر آ رہا ہے آپ کی تصویر وہاں موجود تو پھر آپ تیاری کریں ان صفات کو اپنانے کی تاکہ اس مقام پر فٹ ہو سکے اور آپ کا چہرہ آپ کو دکھائی دے اسی طرح اہل جہنم کا تعارف ہے ان کے بد افعال کا ذکر ہے ما صدق کا فی سفر در مسلط غلط نقوطی وکندہ نفوز دیں جہاں اہل جہنم کا ذکر ہے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے بکنہ نقصے ہوئی تھی ہم قیامت کو مانتے ہی نہیں تھے ماننے کا معنی یہ کہ قیامت کے لیے عملے نہیں کرتے تھے غافظ بالکل دور اور کپڑے ہاکنے والوں کے سب کپڑے ہانک ہاک اپنا وقت پر برباد کیا کرتے تھے تو اپنے آپ کو یہاں دیکھے تلاش کریں اگر یہ صفات موجود ہیں اور یہاں شکل نظر آ رہی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی در طرف نابت اختیار کر لو لو دو لو لاؤ تو سرخ کر لو اور اپنے اتنی اپ آپ اصلاح کر لو کہ اس منظر سے غائب ہو سکو اس منظر سے چہرہ دور ہو سکے اہل جنت کے مواصلات آپ پر منتقل ہو سکے یہ بھی قرآن کا ایک فائدہ ہے کہ قرآن نے عذاب کا تعارف بھی کرا دیا جنت کا تعارف بھی کرا دیا عذاب میں دھکیلنے والے امور بھی بیان کر دیے تاکہ بچاؤ ممکن ہو سکے اور جنت کو حاصل کرنے کے امور بھی بیان کر دیے تاکہ جنت کو حاصل کیا جا سکے اور پھر قرآن نے مختلف مقامات پر اہل جنت اور اہل جہنم کے مواصلات کا ذکر کیا تاکہ بندہ ان کو دیکھے اور اپنے چہرے کو تلاش کرے کہ میں کہاں نظر آ رہا ہوں اور کن لوگوں میں شامل ہوں میری تصویر کہاں پر ہے اور کہاں پر نہیں ہے اگر وہ تصویر واقعات دیب لوگوں میں اور صالحین میں ہے تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرے اس میں اور ترقی اور مضبوطی پیدا کرے اور اگر وہ تصویر مجرمین کے اندر ہے اہل جہنم کے اندر ہے تو فوراً توبہ کا عنابت کا راستہ اختیار کیا جائے ہم کے عذاب کے متحمل نہیں ہو سکتے فوراً اصلاح کی جائے اور کوشش کرے کہ ہماری تصویر جو ہے ہمارا ذکر جو ہے اہل خیر میں ہو صالحین میں, میں ہو یہ سارے پیش کر دیے اس لحاظ سے کتنا یہ عظیم سارتا ہدایت ہے اور کیسا عظیم یہ من ہے اور کتنا مبارک یہ پروگرام ہے اور کتنی اس میں بشارتیں اور ندارتے بھی ہیں تاکہ کر سکو اور بچاؤ کا انتظام اختیار کر سکو تو اس لحاظ سے تعلق بالقرآن ہر کھڑی ارآن ہماری ضرورت ہے اور رابضہ ہماری ضرورت ہے تاکہ ان کی صحبت میں ہم پر قرآن پہنچتا رہے اور قرآن کے فوائد ہمیں حاصل ہوتے رہیں ہم ان پر عمل کرتے رہیں اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارتے رہیں ان امور سے بچاؤ حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں جو امور جہنم میں جھونکنے کا باعث کرتے ہیں سارا پروگرام موجود ہے راستہ بالکل واضح ہے اور اللہ کے برحت فرما گئے کہ ما تربت ونشعین یو قرمن جنت اللہ قطر پہ ہی ما تربت منشی اللہ فتر پہ ہی کہ ہر وہ چیز ہر وہ عمل ہر وہ عقیدہ جو جمع جنت میں پہنچا سکتا ہے وہ میں نے بیان کر دیا قرآن کی شکل میں حدیث کی شکل میں اور ہر وہ پروگرام تو جہنم کا ہے اہل جہنم کا ہے وہ بھی بیان کر چکا ہوں قرآن کی شکل میں یا حدیث کی شکل میں لہذا ان سارے پروگراموں کو اپنے سامنے رکھو اور نجات کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرو اسی میں تمہاری عقیت ہے اللہ تعالی کو حفیظ ادا فرما دے کہ ہم قرآن پاک کو ایک مشعل ہدایت بنائیں ایک ایسا ذاقتہ اپنے لیے جی قرار دیں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے رہنمائی کا کام کرتا رہے اور اس سے ہم استفادہ کرتے رہیں لك بعد اللہ